بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انہوں نے تو پچھلے دنوں فلسفے کو ام العلوم قرار دے دیا یعنی سارے علوم کی ماں جڑ تو اگر ماں تھی تو پاک بہمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سکلین کیوں چھوڑ کر گئے اس ماں کو کیوں نہیں کسی معصوم نے پیش کیا کہ ابھی یہ قرآن نے تو پیش کیا امہات ہاتھ کو ہم اس ماں کو جو مولا علی کے مقابلے میں آئے ہم اس کو اس کی تعیدم عیت نہیں کرتے تو جو بڑی بحاث کی بدت ہے اس کو ہم علوم کی ماں کیسے قرار دے سکتے ہیں اور لا تکلیدہ پہلے اصول اور ویسے بھی یہ اصول ہے کہ دلیل چلتی ہے تقلید نہیں آندھی چلتی اور یہ جملہ جو ہے یہ اس کو فلسفے کو امر علوم قرار دینا جی تو یہ کس چیز کی نشاندہی فرماتا ہے کہ موجودہ دور میں جو ہمارے مدرسوں میں داخل کر دیا گیا اس کا رزلٹ آئندہ پانچ دس سال بعد دیکھنا جی اور جو وہاں سے اسی جامع المصطفیٰ سے پی ایچ ڈی کر کے فلسفے کے جو آتے ہیں ابھی دو بندے آئے ہوئے تھے میری ماہ رمضان میں ان سے بات ہوئی پی ایچ ڈی وہ مطلب کہ وہاں سے جو قارغ دادا سال لگا کے آئے فلسفے پہ تو الحمد للہ چیز نے جو ہے ان کے نام نہاد ایسی ایسے سلسلوں کو بے انقاب کیا اور آج تک وہ جواب نہیں دے سکے تو نا ہی یہ ہم یہی چاہتے ہیں یہ قوم کو جواب دیں اور یہ مال امام جو کھایا اس کا حساب دیں کہ کھائیں مالے امام اور بڑی بھیا اور بڑی بعض کی بدتوں کو تقویت دیں تو یہ مناسب نہیں ہے لہذا ہمیں یا خود جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور بندے نے بننا ہے اپنی قبر میں خود حساب دینا ہے اور یہ جو امل علوم فلسفے کو قرار دیا گیا تو آپ ذرا دیکھیں فلسفہ جو اسلام آنے سے پہلے عرب میں اس کا حامی جو تھا نا عمر ابن حشام تھا جس کو اس زمانے کے کفار مشرقین اور پڑھے لکھے حضرات جو تھے عرب کے وہ جو فلسفے کے حامی تھے اس کو وہ ابو ابوالحکم کہتے تھے یعنی اس کو انہوں نے ابو الحکم کا ٹائٹل دیا تھا اور وہ جو ہے کیا کرتا تھا اس کا نام تو ابو جائے پاک محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ یہ جہالت کا باپ ہے یعنی حکمت کا نہیں تو یہ اسلام سے پہلے عرب میں چونکہ کلچر جو تھا اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت کون سے افکار عام تھے اسلام سے تین سو سال پہلے مصر کے شہر سکندریا میں فلوطین آیا جس نے ہندی وحدت الوجود اور فلسفے کو ملا کر نو فراتونی فلسفہ پیش کیا فلوطین جو تھا وہ دو سو ستر عیسوی میں مرا تھا اس کے بعد اس کے شاعرین آئے یا عملی خوص جو تھا یہ تین سو پچیس عیسوی میں مرا تھا اور یہ جو ہے پروکلس جو تھا یہ چار سو جو ہے پچپن میں مرا تھا عیسوی میں تو ابو جال جو تھا اسی فلسفے سے متاثر تھا اور یہ چھ سو چوبیس عیسوی میں جنگ بدر میں واسل جنم ہوا تھا اور یہ اس زمانے میں جو ہے نا چیمپئن بنا ہوا تھا فلسفے کا اور یہ ہڈیاں لا کر کہتا تھا کہ یہ جو ہے کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا ہاں وہ اپنا فلسفہ جاڑتا تھا تو اس لیے اس کو جو ہے ابو جہل کہا گیا جو ابو الحکم تھا تو لہٰذا وہ امر علوم وہاں فلسفے کو قرار دے دیا گیا اور انہوں نے ابو الحکم قرار دے دیا لہٰذا یہ حایات ٹاپک تو, تو فلسفہ ہی ہے نا تو وہ فلسفے کی اما جان اور ادھر فلسفہ کا ہاں جی ابا تو ان دونوں کا کہیں ملاپ ہو تو پھر آ کو چیز نکھر کے واضح ہو جائے کہ ہمارے علماء حقہ نے آئمہ مسوم علیہ السلام نے جو ہے بڑی میاں اور بنی عباس کی بدتوں کو جس طرح بے نقاب کیا ہے تو ہم نے کیا اس کی تحیدہ عمایت کرنی ہے یا کیا وہ امل علوم ہوگی فلسفہ یہ جو ہے نا ابو الحکم ہو گیا ابو جہل تو دونوں کا جو فلسفے کا جو معیار ہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا جو فلسفہ یونان ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کا ہم نے رد کرنا ہے نہ کہ ان کے فضائل پڑھ کے مدرسوں میں داخل کرنا ہے اور اس لیے چونکہ وہ جو حکمت کا باپ بنا ہوا تھا کفار مشرقین کی نظر میں سورہ یاسین میں اس کا یادہ مادوم کا جو نظریہ تھا اس کا رد پیش کیا گیا آیت نمبر 77 سے لے کر 78-79 تک آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں وہ قرآن میں جو اس فلسفے کا جو رد کیا ہے ایاداں مادوم محال تو آج بھی کم میں وہ جو صاحب بدایا پڑھا رہے تھے اس کی ویڈیو آپ نے سنی لی تھی جو آپ نے اس کا رد پیش کیا جس نے کہا تھا کہ یہ کتاب اگر جل جائے اور اس کو ایسڈ یا تیزاب کے ذریعے اس کا وجود ختم کر دیا جائے تو یہ دوبارہ نہیں وہ جو ہے نا صحیح حالت میں آ سکتی کیونکہ یہ فلسفے کا بنیادی عقیدہ ہے تو فلسفہ کا بنیادی عقیدہ قرآن نے رد کیا اسلام نے رد کیا کہ یہی جسم جو ہے اللہ دوبارہ گا حتٰ کہ یہ فنگر پرنٹ تک اللہ دوبارہ درست گا اور جس طرح کہ موسا کے زمانے میں گائے کو دوبارہ زندہ کیا گیا اسی گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لگایا مقدول کے ساتھ وہی وہ مقدول دوبارہ زندہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے ذبح کیے تھے وہی وہ دوبارہ زندہ ہوئے جناب ازائر کا واقعہ وہی جو ہے دوبارہ ان کا گدھا تک جو ہے زندہ ہوا تو اس طرح جو ہے نا زندہ وہی وہ ہوتے رہے نہ کہ ان کی جگہ پر کوئی اور وجود ہوتا رہا اس لیے وہ ملعلوم قرار دینا یہ جو ہے فلسفے کو یہ جو ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ